ہاں جی آج پڑھنا ہے اساب سے فائدہ نمبر ساتاب سات <تصفح> <تصفح> وحژل امروفی معرفت صحیح ہی الاامہ خرجہ المتفی تصانی ہی ملکی بھی بي بیان ظالی کا کما سبا کا ذکر ہو جب صحیح کی پہچان میں معاملہ پہنچے گا ان روایات پر کہ جن کو اما نے اپنی تصانیف میں نکالا ہے ایسی تصانیف جو کہ الکافیلا کی بھی بیانی زالی کا اس, ان اس کی وضاحت یعنی کہ صحیح حدیث کی صحت کی وضاحت کی ذمہ دار ہیں کما کا ذکر جیسا کہ اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے فلحادی الا اقسامی بےتی باری ڈالی کا تو حاجت بہت زیادہ ہے ماسا بہت زیادہ ضرورت ہے التمبی تمبی کی طرف الا اقسامی ان احادیث کی اقسام احادیث کی کتب کی اقسام پر تمبی کی حاجت بہت زیادہ ہے بہت باری جالی کا اس یعنی صحت کے اعتبار سے صحت کے اعتبار سے احادیث کی کتابوں کی اقسام کیا ہیں اس کو پہچاننے کی حاجت بہت زیادہ ہے کیونکہ صحیح حدیث کی پہچان میں جو معاملہ ہے وہ لوٹ آیا ہے ہماری سابقہ بحث میں اس بات کی طرف کہ صحیح حدیث یقینی طور پر وہ ہیں جن کو آئم حدیث نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے ایسی کتابوں میں جن کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے کہ ان کتابوں میں صرف صحیح احادیث ہیں یہ احادیث کی صحت کا جن پر بیان ہے فلحا پہ نمبر سے صحیح ہن اخرد الباری و مسلم ال پہلے نمبر پر وہ صحیح حدیث ہوگی جس کو بخاری مسلم دونوں نے نکالا ہے صحیح ہوں بالبخاری اب بخاری ان بخاری منفرد ہو یعنی مسلم سے مسلم میں نہ ہو وہ صرف بخاری میں ہو صحیح انفراد ابھی مسلم ان بخاری مسلم منفرد ہو بخاری سے اللہ شرتی ہی ماں لم یو خرج صحیح ہے ان دونوں کی شرط پر لیکن ان دونوں میں سے کسی نے اس کو روایت نہیں کیا صحیح ہن الا شرط البخاری لم یو خرج بخاری کی شرط پر صحیح ہے لیکن بخاری نے اس کو نکالا نہیں اسادی ہن علا شرطی مسلم خرج ہو مسلم کی شرط پر صحیح ہے لیکن مسلم موجود نہیں ریماں بخاری مسلم کے علاوہ دیگر آئمہ محدسین کے نزدیک وہ صحیح ہے ولیس علا شرطی واحد منہما ان دونوں یعنی بخاری مسلم میں سے کسی ایک کی شرط پر وہ نہیں بلکہ دیگر آئمہ محدسین کی شرط پر وہ صحیح ہے ہادی اماط وسامی و الاحلو یہ بنیادی اقسام ہے صحیح کی اور ان میں سے اعلی ترین قسم, قسم پہلی قسم پہلی قسم کون سی ہے بخاری مسلم دونوں نے نکالا ہو یہ وہ قسم ہے کہ اس کے بارے میں اکثر اہل حدیث کہتے ہیں صحیح متفق متفقن علیہ یہ صحیح ہے متفق علیہ کا وہ لفظ متفق ان علیہ مطلق بولتے ہیں بِهِ الخاری و وَمُسْلِمٍ اس سے مراد ہوتا ہے بخاری مسلم کا اتفاق لا اتفاق الْأُمَّتِ عَلَيْهِ امت کا اتفاق اس پر وہ مراد نہیں ہوتا نہیں ہے والی بات نہیں ہوتا ہے امت کا اتفاق لیکن متاف اللہ سے مراد بخاری مسلم کا اتفاق ہے لا کن نہ اتفاق امتی علیہ لازمی جب بخاری مسلم کا سدیش کی صحت پر اتفاق ہو گیا تو امت کا اس حدیث کی صحت پر اتفاق لازم ہے کیوں وحاصل ان اس کے ساتھ ہی حاصل ہے کس لیے لطفاق امت اللہ تخت تلقی عَلَيْهِ علیہ بالقبول کیونکہ جس حدیث کی صحت پر بخاری اور مسلم متفق ہوئے ہیں امت کی طرف سے ان احادیث کو تلقی بالقبول حاصل ہے وہاد قسم جمی مکتو ان اور یہ قسم ساری کی ساری مکتو سے ہے یعنی کہ اس کے صحت اس کی صحت کے بارے میں پختہ طور پر یقین ہے بالعلم یقینی واقع ان بھی ہی اور یقینی نظری علم اس کے ذریعے واقع ہونے والا ہے خلاف نفاذ علیک اس کے قول کے قول برخلاف جو اس کی نفی کرتا ہے محتجن مفت چند بھی اللہ الفی وہ دلیل یہ دیتا ہے کہ اصل میں یہ زن کا ہی فائدہ دیتی ہیں ب ان ناما تلق اور امت جو ہے اس نے اس کو لیا ہے قبولیت کے ساتھ امت کا تلقی بالقبول اس کو حاصل ہوا ہے لحیح اللہ یب علیہ ملا کیونکہ ان پر زن کے اوپر عمل کرنا واجب ہے وہ دن قد یوقت ہی ہوں کبھی غلط بھی ہوتا ہے وہ قد کن تو امیر الاحدہ میں بھی کبھی اس قول کی طرف مائل تھا وہ اسب کبھی اور میں اس کو بڑا مضبوط سمجھتا تھا بان لی پھر میرے لیے یہ بات ظاہر ہوئی کہ ان المحب اللہ اختر نہ صحیح ہوں کہ وہ مطلب جس کو میں نے پہلے اختیار کیا ہے کہ یعنی مکتوبی صحت ہی ہے اور ان میں یقینی نظری اس کے ساتھ حاصل ہوتا ہے یہی صحیح ہے من هو معصوم من الخطأ لا کیونکہ اس کا زن جو معصوم انل الخطا ہے معصوم انل الخطا کا زن خطا نہیں ہوتا معصوم ان الخطا کا زن خطا نہیں ہوتا والی اجماعہ من الخطای اور امت اپنے اجماع میں معصوم عن الخطا ہے و لہدا کا نل اجماع المبتنا الشتحادی حجت مختو اسی بنا پر وہ اجماع جس کی بنیاد اشتہاد پر رکھی گئی ہے وہ اجماع بھی حجت حجت ہے مکتو ان بہار امت پر لازمی حجت ہے وہ اکثر اجماعت ان علما اک کے اکثر اجماعات اسی طرح ہے وہادی نقطہ نافیات یہ بڑا عمدہ نفیس اور نفع بخش نکتہ ہے بمین فوا ادیار تیرا نام گا بمین فواہ اور اس کے فائدوں میں سے ہے القلو بالا منت فراداری اور عليها بعض اہل نقدی من الشان اس کے فوائد میں سے یہ ہے کہ وہ روایت جس کے ساتھ بخاری یا مسلم منفرد ہیں وہ بھی داخل ہے اس قبیل میں کہ جو مختوب صحتی ہی ہے جس کی صحت قاطع ہے کیونکہ امت ان میں سے ہر ایک کی کتاب کو امت نے قبول کیا ہے بڑھ کے ان کو تلقی بالقبول امت کا حاصل ہے اس طریقے پر جس کو ہم نے پہلے بیان کیا ہے سابقہ بحث میں ان کی حالت سے ہاں سیہ اخروف ان یسیرا چاند حروف ایسے ہیں کہ بعض اہل نقد الفاظ میں سے انہوں نے ان پر کلام کیا ہے اس طرح کے دار پتنی وغیرہ ہیں اور وہ معروفتن اندہ اہلی حاد الشان اس علم والوں کے ہاں معروف ہیں اثامنہ تو آٹھ ما فائدہ فائدہ نمبر آٹھ اذا ظہرا بما قدمناہ انحسار طریقی معرفت الصحیح والحسن الآن فی مراجعت الصحیحین وغیرہما من القتب المعتماداتی جب ظاہر ہوا گدشت بعد سے صحیح اور حسن کی پہچان کا طریق منحصر ہونا صحیح اور حسن کی پہچان کے طریق کا منحصر ہونا سابقہ عبارت سے جب ظاہر ہو چکا ہے صحیح ہیں اور ان کے علاوہ دیگر معتمد کتابوں کی مراجعت میں صحیح اور حسن حدیث کی جو معرفت ہے صحیح اور حسن حدیث کی پہچان کا جو طریق ہے وہ منحصر ہے بند ہے صحیح ہیں اور صحیح ہے جیسی محتمد کتابوں کی مراجات میں جب یہ بات ظاہر ہو چکی ہے فصبیل امن اراد العمل ابل احتجاج ابی زالی کا تو اس آدمی کے لیے راستہ جو عمل کرنا چاہے یا اس کے ساتھ خجت بکرنا چاہے ادا کا نم یسوغ العمل بالحدیثاج بھی جب وہ ان لوگوں میں سے ہو جس کے لیے عمل بالحدیث یا احتجاج بالحدیث مسوخ ہو چلایا گیا ہو یہ مطلب اس کے لیے مہیا ہو لی مذہب کسی مذہب والے کے لیے اس پر کیا لازم ہے اس کا راستہ کیا ہے اَن يرجع الى اصلن، کہ وہ مراجت کرے کسی اصل کے ساتھ قد کا بلا ہو ہوا اور وہ جس کا مقابلہ مقارنہ کیا ہو اس نے یا اس کے علاوہ کسی اور سکھا نے بھی اصول ان صحیح حتن صحیح متعدد اصولوں کے ساتھ مربی بروایات بھی روایات متنوع مختلف روایات کے ساتھ جو مربی ہو لہ بالی کا تاکہ اس کو حاصل ہو اس کے ذریعے ازہ تو بھی صحت متعفا کا اصول یقین حاصل ہو جائے صحت متفقت علیہ تل کر اصول اس کی صحت پر جس پر وہ اصول متفق ہیں یہ درمیان میں جملہ متحدہ ہے ما ان تبدیلی و تحریر باوجود اس کے کہ یہ کتابیں مشہور ہو چکی ہیں اور تبدیل و تحریف کا ان کے ساتھ قصد کیا جائے یہ بہت ہے پھر بھی وہ ایسے نسخے پر اعتماد کریں جس نسخے کو کئی ایک اصول کے ساتھ جس کا مقارنہ کیا گیا ہو مختلف اصولوں کے ساتھ جو مختلف روایات سے مروی ہوں یہ اس دور کی بات ہے جب ہر کوئی اپنے لیے کتاب خود لکھتا تھا مجھے بخاری چاہیے نا تو میں نے بخاری کا نسخہ خود لکھنا ہے تحریر کرنا ہے سارا دیکھ کر مختوط کا دور تھا دور النشر نہیں تھا مرتبہ تباہ خانے پریس یہ موجود نہیں تھی اس وقت ہاتھ سے لکھے جاتے ہیں اب ہاتھ سے لکھنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے لہذا ہاتھ سے لکھے ہوئے کسی نسخے پر اعتماد کرنا ہے تو اس پر اعتماد کب کرو جب اس کے اس کا مقابلہ کر لو مکارنا کر لو اصل کے ساتھ اور اصل بھی ایک نہیں کئی ایک روایات سے مربی پھر یعنی کہ یقین ہو جائے کہ یہ جو نسخہ ہے یہ بالکل صحیح ہے اب تو یہ کام بہت آسان ہو گیا لو جی نوع اول ختم ہو گئی ہے انشاءاللہ کل سے نوع ثانی پڑھنا شروع کریں گے بھی اتن تعالی و